سلام سلا تو وہ على ملا الرسل, الرسل وخاتم امبیا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 حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی فرما علیکم فتنان فیها قلب الرجل کما فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول رضی اللہ تعالی نے فرمایا میں ڈر انڈے فتنیا جات جی و سیاہ فتنے اونگے یعنی دل دے سیاہی دیا پے بندے دا جسم مرے گا او بندے دا دل مر جائے گا یعنی کیا مطلب کیسے فتنے آن گے جانا بھی تباہ کر ایمان بھی تباہ کر سخت ترین کالی سیاہ آنگوں فتنہ سیاح راتوں سیاح فتنا ان فتنیا فتنا سیکولرزم کا فتنے تو سیکولرزم جنوں آن تشریح اس بھی کرنا اس فتنے تو بڑے بڑے مشائف جنہوں نے سمجھا جاتا ہے وہ خبر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 ہے جی کیوں جو لکان کی زندگی دخل دین دینا کیوں پہ دوسرے لفظ مسیح تج خدا ہو بار شیتان ہو بار شیتان تو علاوہ جہاں خدا کی گل کرے و مجرم کرار پایا لا, لا دین زندگی لا دین ماحول لا دین سیاست لا دین تعلیم دی ہوٹا مخالفت ہو جی صرف دنیا ہی دنیا دنیا ہی دنیا, دنیا تے آخرت تے بندے دشمن بن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 باہر بڑے خطرات نے آفات نے آندیاں نے طوفان نے ہلکے نے، نے، بارے نے، سپ نے ہر بلاو بار پھر رہی لیکن اپنی ایک انگلی یا ہاتھ باہر رکھ لیندر وڑن کا کوئی فائدہ ہوا توجہ نہیں فرم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 وہ مسلمان رہا یہ ہے سائیکولر اور سمجھ لگی نے مجھ نہیں, نہیں لگتی کہ ملہ چپ کیوں ہاں <سؤال>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 بولتے سے ہی صبح آل اللہ. آہ, تو کی تمج آئی قبضہ بندے مرائے لیکن پھر آدھا پلیٹ تے رکھ کے آ لو حکومت تھی بنا لو میں چلے آئی واہ بھائی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 اے اتنے بچارے ساڑی قوم بیچاری بدھو صرف حلوہ ہلو تنشا ہر شہر تو بے خبریں بیچاری ستی اچھا یہ مر برا کے پہنچا یہ نہیں دینی تے اگریز ای پہنچ پیا جی سدر نے جنگ نہیں کیگریز تنگ کی ہربے کیت دھوکھے کیتے فراڈ کیت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 عوام دو تے کالے اگریزاں کی حکومت سے کالے اگریزوں کے اتنے گورے اگریزوں کی حکومت یہ تک انہیں آخیا اے دیکھولر سکولی اے سکولر تے لا تین لا مذہبے کفر دی حکومت آپ چلا یہ آخان گے تو رکن سا بن اور سڈا رکن بنے گا اقوام متحدہ کے اتنے کفر دی حکومت عوام کے اتنے اقوام متحدہ دے شیتانہ کی حکومت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 جی آسمان تھلے اقبال آدھا تھلے تو کوئی ان سلطنت نہیں جڑی مسلمان ہاتھ بغیر لڑائی تو قبضے آوے بغیر جنگ تو یہ جی آ گیا ہے. اپنے آپ پیار مٹھاس توجہ نہیں فرمائی دی. جی مینو ایک آدھا جی پاکستان آزاد کچھ اچھا دسو ہوں آزاد جی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 اچھا اے دسو ہوں گرنر ملک دا آخری حکمران ہوتا یا گورنر تنہے نے گورنر تو ہوں کہ نہیں گورنر تو سوبے کا ہوں گورنر تو انزیر وزیر وزیر دے وزیر اعظم وزیر اعظم صدر ہوں یہ دسو تے ملک دا پلیا وڈا وہ تو گورنر سی وہ تو سدر کیا فی.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 تھے خالی بیٹھ بیٹھتی بھی نہیں وہ ٹور بھی جی ازلہ کسور والے پاسے مسیح بیٹھیا نے مال بی بھی بھی گائب تو ات کافن بھی گائب خدا دا بندہ اجکل ایڈی لانت پی کلیے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 لانتی جا بی آخر ہے نکلے گا, کی گا اور نبی پاک ہزور کا ماحول پاک, پاک جی کسی اجازت نہیں سی ہوتی تے صحابی رسول ہر ایک صحابی نظر سجے والی تھانے رکھتے تھے نظر اتنے اٹھا دی زمانہ اچ کھے گیا کھڑا ہے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 بابا فرید کلونی بابا فرید کلونی بندے بیٹھے مسجد پچھلے سال کی ہوا بے خیر مینو کی میں جھوٹ بولن دیا بابر چوک مسجد بابر چوک ہزار مثال ہمارا اسلام غیرت کا مذہب ہے